<تصفيق> الحمد للہ سلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ علی حبیب اللہ سلامت و سلام علی قیا نبی اللہ علی یا نور اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کے متبوعہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس میں جو درود پاک کی فضیلت کی حدیث پاک لکھی ہے بہت ساری حدیثیں ہیں ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سننے ابی داود حدیث نمبر 1047 حضرت سیدنا آف بن آف رضی اللہ تعالی ال سے مروی اللہ عزوجل کے محبوب دانا عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا تمہارے ایام یعنی دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے جومو دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ سلا تو کو پیدا کیا گیا اسی دن قیامت قائم ہوگی اسی دن سور پھونکا جائے گا لہذا اس دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے وشال مبارک کے بعد رود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا فرمایا اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ وسلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے بارہ کا وسلم مٹھے میٹھے اسلائم بھائیوں مدری چینل کے ناظرین فیضان قصیدہ نور میں ایک بار پھر حاضری ہے آپ کو مرحبہ کہا جاتا ہے اس خصوصی سلسلے میں ہم امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے قصیدہ نور کے اشعار پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں الحمدللہ آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں تاکہ اجر و ثواب ہمارا بڑھ جائے انشاءاللہ شاء اللہ ازا حصول ثواب کے لیے اور رضائے الٰہی کے لیے اول تا آخر شرکت کریں گے تعظیم <تصفح> مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو سالوں بیٹھ کر گمبد خزرہ کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ کلام پڑھنے سننے کی شہادت حاصل کروں گا موقع صلی اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد جو شیر آخری سلسلے میں پڑھا گیا تھا اس سے پہلے سلسلے میں اس کی وضاحت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی آئیے پھر اسی سے شروع کرتے ہیں نسخ ادیا کر کے خود قبضہ بٹھایا نور کا تاج و کو منسوخ کر دیا گیا اور نور یعنی دین حق کا قبضہ پوری دنیا پر جمع دیا گیا اور عقائد دو جہاں شہن شاہ کائنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی نورانی حکومت کو پکا اور مضبوط فرما دیا دین اسلام جو ہے یہ ناسخ ہے یعنی دین اسلام نے پچھلے جو دین تھے ان کو منسوخ کر دیا اس میں حکمت کیا ہے سنیے مفتی احمد یارخان نعمی رحمت اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے شان حبیب الرحمان قرآن پاک کی آیات سے اللہ کے محبوب کی شانیں آپ نے بیان کی ہیں وہ ویسے بھی پورا قرآن حضور کی نہت ہے یہ بھی آپ نے اس میں لکھا ہے برحال مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں تمام پیغمبروں کے دین کیوں منسوخ کر دیے گئے لکھتے ہیں دنیا کا قاعدہ ہر چیز اپنی اصل پر پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے اور اپنے آپ کو اس اصل چیز میں گم کر دیتی ہے مثلا رات بھر تارے جگمگ جگمگ جگمگ کرتے ہیں اور جب سورج چمکتا ہے سارے تارے چھپ جاتے ہیں کیوں ان تاروں میں سورج ہی کا تو نور ہے دریا سارے بھاگتے ہیں کس طرف سمندر کی طرف کیونکہ ہر دریا سمندر ہی سے تو بنا ہے کس طرح سمندر سے بادل آیا پہاڑوں پر بارش برسی برف جمی اور وہاں سے برف پگلی دریا بنا تو دریا پھر بھاگتا ہے سمندر کی طرف اپنی اصل کی طرف ٹھیک ہے اب یہ دریا جب اصل کی طرف جاتا ہے سمندر کی طرف جاتا ہے تو کہیں اگر کوئی درخت روکتا ہے عمارت روکتی ہے یا پل روکتا ہے اس کو سب کو توڑتا ہوا چلا جاتا ہے اور جب سمندر میں جاتا ہے شور بھی ختم ہو جاتا ہے روانی بھی کم ہو جاتی ہے اور جب سمندر میں ملتا ہے اس طرح فنا گو ہو جاتا ہے گویا تھا ہی نہیں تو تمام انبیاء کرام علی مسلاط و ہیں تارے سارے نبی کیا ہیں تارے سارے. ہمارے آقا سلا تو والسلام ہیں سورج جب سورج نکلتا ہے تارے چھپ جاتے ہیں اللہ تعالی نے سراج منی کہا نا اپنے محبوب کو تمام نبی ایک دریا مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں اور پیارے آقا سلاد و والسلام ان دریاؤں کے ہیں سمندر ساری نبوتے ادھر ہی چلی آ رہی ہیں فیوانی हजार نمرودی ہزارہ طاقتیں سامنے آئی ان کو پاش پاش کر دیا گیا مگر سمندر نبوت کا پا کر سب نے اپنے کو اس میں گم کر دیا حضرت اس وار سلام قرب قیامت تشریف لائیں گے نا آپ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے شریت مصطفی پر عمل کریں گے فتح و رضویہ جلد تیس کے صفحہ ایک سو سینتیس پر لکھا ہے اور اس وقت دونوں اسلام ہوگا اور مسلک اہل سنت ہوگا یہ بھاری شریعت میں لکھا ہے جلد ایک صفحہ ایک سو تیئیس پر دین اسلام جو ہے یہ تمام شریعتوں کے لیے ناسک ہے اس کے بارے میں مدنی آقا کے روشن فیصلے ہیں یہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے بہت پیاری کتاب ہے اور لکھی بھی پتا ہے کس کی امام جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمۃ اللہ تعالی نے کی اس میں لکھا ہے دین اسلام جو ہے تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے لکھتے ہیں آ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین میں سب سے کامل ہیں آپ کی شریعت تمام نبیوں کی شریعتوں کے لیے ناسخ ہے آپ کی دعوت ان کے لیے ان کے امتیاوں کے لیے عام ہے آپ امام اور سارے نبی مقتدی ہیں اور آپ متبو ہیں متبو یعنی جس کی اتباع کی جائے اور سارے آپ کے تابع ہیں آپ کی اتباع کرنے والے ہیں آپ کے موجزہ سب سے کامل اس لیے ہر نبی کے معجزے کی مثل یا اس سے اکمل معا آپ کو عطا فرمایا آپ کی ذات بابرکات ایسے موجات کے لیے مختص ہے مخصوص ہے جو کسی اور نبیوں کو حاصل نہیں کسی اور نبی کو حاصل نہیں آپ کی کتاب یعنی قرآن پہ تمام کتابوں سے اشرف ہے اکول ہے افضل ہے اور محفوظ کتاب ہے اس کے سامنے اور پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا اور نہ ہی کوئی چیز اسے منسوخ کر سکتی ہے آپ کے موجات ہمیشہ کے لیے باقی ہیں انہیں میں سے پرانے مجید ہے اور وہ موض جو ایک ایک کر کے قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے آپ نے اور کچھ میں نے اس میں سے عرض کیا تو آلہ حضرت لکھ رہے ہیں قصیدہ نور میں نسخ ادیاں کر کے خود کم زادی دے کھو جاتا ہے تو نور کا سلا تو سلام نور کی خیرات تقسیم فرماتے ہیں پہلے مصرے میں بھی توڑا ہے دوسرے مصرے میں بھی توڑا ہے ایک توڑے کا مطلب ہوتا ہے تھیلا بوری ٹھیک ہے نا اور ایک توڑے کا مطلب ہے کمی قلت جو گدا جو مانگنے والا ہے جو بھکاری ہے جو مانگتا ہے وہ دیکھو وہ نور کا تھیلا بھربھر کے جا رہا ہے نور لے کے جا رہا ہے یہ نور کی سرکار ہے اس میں نور کی کمی واقع نہیں ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ اب کس کس نے آکالی سلا تو سلام سے کیا کیا نور پایا کیا, کیا بیان کیا جائے کیا کیا بیان کیا جائے سبحان اللہ آقا نے دل و دماغ روشن کر دیے چہرے روشن کر دیے سبحان اللہ آقا نے کیا کیا اپنے غلاموں کو نور بانٹا اور وہ بھی ہول سیل میں پرچون نہیں ہول سیل میں یہ کون بیان کر سکتا ہے کچھ انشاءاللہ شاء اصول برکت کے لیے بیان کیا جائے گا اور آج کا وقت تو مکمل ہو گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نور کی اللہ تعالی لو محمد